Allah اچھا <تصفيق>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 اور یہاں مستی نکالنا مقصود ہے ایک اور شرط ولا متخی اخبان چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں اس سے دو باتیں معلوم ہے کہ شادی گواہوں کی موجودگی میں ہو گواہ ضروری ہے اور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 اور چھٹے پارے کے اندر ہے ولا متخذات اخدان لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائیں چھٹے پارے میں ولا متخذات ہے عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے منت کا کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں مذکر بدکر ہے لڑکے گرل فرینڈ نہ بنائیں جائز نہیں ہے چھٹے پارے میں ولا متخذات اخدان لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائیں آرام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 اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ اللہ تجارت انترا ون کم باہمی رضا مندی سے تجارت ہو تو تم مال کھا سکتے ہو باطل کے ذریعے مال مت کھاؤ اس میں سارے حرام دندے آ سود حرام رشوت حرام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 اس کے بعد کا حکم ولا تختلو انف اپنے آپ کو قتل مت کرو خودکشی حرام ہے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا اس کے بعد ایک عجیب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ان کبائر ماتن عنکم گناہ کی دو قسمیں ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ یہ بڑے گناہ کسے کہتے ہیں اور چھوٹے گناہ کسے کہتے ہیں اچھی طرح جان لیجیے بڑے گنا کسے کہتے ہیں جس بد عملی کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو بڑا گنا ہے شریعت میں اس پر سخت وعید آئی ہو وہ بڑا گنا ہے اس بد عملی کے اوپر لانت کی گئی ہو وہ بڑا گنا ہے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 گنہ کبیرا کے دائرے میں آتے ہیں تو گناہ کبیرا کسے کہیں جس بد عملی کے اوپر شریعت میں حد مقرر ہو شریعت میں اس بد عملی کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو یا لانت فرمائی گئی ہو یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ گنا بناح گنا کبیرہ ہے بقیہ اس کے علاوہ جو ہے سب گناہ فضیرہ ہے اب گناہ صغیرہ کو آپ نے سمجھ لیا گناہ کبیرا کو آپ نے سمجھ لیا اب اس آئب کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا اگر تم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی ماں ہوتے رہیں گے بغیر توبہ کیے اکدر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 یہ تیری خام خیالی ہے تیری بھول ہے کہ تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے اگر ایسا کر دیا جاتا کہ لڑکی کو کمزور سمجھ کر کے دو حصہ دے دیا جاتا لڑکے کو ایک حصہ اگر الٹا کر دیا جاتا تو لڑکے کو اوپر یقینا ظلم ہوتا اس لیے کہ ایک تو اسے آدھا حصہ ملا دوسرے لڑکی آ رہی ہے اس کے عقد میں جو بیوی بن کر کے اس کے اوپر بھی بے چارہ خرچ کر رہا اگر الٹا ہوتا تو یہ کری انصاف نہیں تھا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 اس طریقے سے اس لڑکی نے معاملہ حل کیا ایسے معاملہ وہاں بھی ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لڑکا کس کا ہے یہ لڑکی کس کی ہے لہذا قرآن حکیم نے جو یہ اصول بنایا ہے یہ اصول عین فطرت کے مطابق ہے ایک گہرا نقطہ اور بھی یہاں ہے کہ عورت دین میں بھی ناقص ہے دین میں بھی نصف ہے اور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 تم نے جو وہ بندھن باندھا ہے وہ مضبوط بندھن ہے وہ طلاق طلاق طلاق بول دیا اور بیوی نکاح سے نکل گئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسٹیپس اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائے سمجھاؤ بستر الگ کرو ہلکی مار مارو تادیبا دونوں طرف سے پنچ بٹھاؤ یہ چار صورتیں اختیار کرنے کے بعد بھی اگر معام نہ جم سکے تو پانچویں مرحلے میں دونوں کو الگ کر دیا جائے کتنا شاندار معاشرتی اصول بیان کیا گیا ہے اگر یہ اصول آدمی پیش نظر رکھے تو خانگی زندگی کے اندر بگاڑ نہ آئے اس کے بعد کچھ حقوق اللہ بیان کیے جا رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد اللہ, اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتایا گیا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 کیسی کیسی تعلیم دیتا ہے قرآن حقیقہ اور آخر میں کہا گیا اوما مانا کا وہ عورتیں کے جو تمہارے ہاتھوں کے تحت ہیں یعنی تمہاری لوڑیاں تمہاری بیویاں اب لونڈیوں کو تصور تو نہیں ہے فی الحال اب تمہارے ہاتھوں کے تحت کون ہے تمہاری بیویاں اور وہ صاحب بل کے اندر تو بدرج اولا آ گئی اس لیے کہ سب سے قریب آپ کے پہلو میں سب سے زیادہ قریب تو بیوی ہی ہے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 اپنے بیوی بی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے بکیل ہے وہ کماتا ہے دس ہزار روپیہ بیوی بی کو پکڑا دیتا ہے دو ہزار میں مہینے بھر چلا لینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے اور وہ آدمی بھی بخیل ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ نکلے وہ بھی بخیل ہے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 تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے فضل دیا ہے اس کا اظہار کر اللہ کا شکر ہے اچھا کما رہا ہوں اللَّهُ ہوں فَضْلِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل اسے دیا اس کو وہ چھپائے تو یہ تین چیزیں اللہ کو سکنا پسند ہے پہلی چیز فخر پسند نہیں ہے دوسرے بخل پسند نہیں ہے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ خلون النَّاسَ یا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 اور آپ کو نماز ادا کرنی ہے یا آپ بیمار ہیں اگر آپ پانی سے وزو کرتے تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تب بھی آپ تیم کر سکتے ہیں بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے نہائیں اگر آپ تو بیماری بڑھ جائے وزو بنائے آپ تو بیماری بڑھ جائے اس صورت میں بھی آپ کو تیم کی اجازت ہے باہر آپ سفر میں ہیں پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی آپ کو تیم کی اجازت ہے تیمم کس طرح کریں گے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے پہلے تو آپ نیت کریں اس لیے کہ حدیث میں نیت. پہلے نیت کرنا ہے دوسرے بسم اللہ پڑھو پوری بسم اللہ نہیں بسم اللہ خالی بس بسم اللہ رحمان بسم اللہ نیت نیت زبان سے نہیں دل سے اس لیے کہ نیت دل کا عمل ہے نیت की उसके बाद बिस्मिल्ला पढ़िए दो हो गया सामने पाक मिट्टी हो सीबन तो पाक मिट्टी के ऊपर हाथ मारिए आपने हाथ मारा और उसके बाद चौथे नंबर पे मिट्टी को उड़ा दीजिए पांचवें नंबर पे आप उसे चेहरे पर फ्लोर लीजिए छठे नंबर पे بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی پشت کے اوپر ہتھیلی کے پھرا لیجیے اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت ہتھیلی کی پشت پر پھرا لیجیے یہ آپ کا تیم ہو گیا نیت بسم اللہ مٹی کو اوپر ہاتھ مارا آپ نے اور اس کے بعد مٹی جو ہاتھ میں لگی ہے پھونکنا سنت ہے اور اس کے بعد آپ چہرے پر پھیر لیجیے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 چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور اس کے بعد اس طریقے سے کر لینا آپ کا تیمم ہو گیا اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ تو تیموم کا طریقہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی اور یہ بیماری آج مسلمانوں میں بہت عام ہے اللہ اکبر کیا علم اللہ من یہ یہودی جنہیں کتاب دی گئی تھی یہ جپت کے اوپر ہی لاتے ہیں جپت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جادو گری کرنا یہ بھی جپت ہے ٹونے ٹوٹ کے کرنا یہ بھی جت کے دائرے میں ہے جوتش یہ بھی جپت کے دائرے میں آ گیا. فال نکالنا یہ بھی جپت کے دائرے میں آ گیا. کسی بابا کے پاس جا کر کے مستقبل کے احوال معلوم کر لینا یہ بھی جت کے دائرے میں آتا ہے تعویز گنڈے یہ ساری کی ساری چیزیں جبت کے دائرے میں آ گئی اور جانتے ہیں جب کل قوم اخلاقی میدان میں دیوالیاں ہو جاتی ہے تو یہ سب کام کرتی ہے کتنی عورتیں اپنی عزت گواں بیٹھیں ہیں باباؤں کے پاس جا کر کے کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ سے آ گئے ہیں باباؤں کے رقموں کے مطالبہ کرنے کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے ہیں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 کہ آپ کا یہ سفر بارہ کلومیٹر تک کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرت سلاسة امیال او سلاسة فراسخ صلی اللہ رکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے اور آپ 3 میل کا سفر کرتے یا تین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 چھو رہے ہو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے و پیمان کر رہو چوم کیوں رہے ہو بھائی یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے چھو رہے ہو و پیمان کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ طریقہ تھا کہ چھو لیا آپ نے تو عہد ویمان کر لیا آپ نے تو چھونا تو سمجھ میں آتا ہے یا چومنا سمجھ میں آتا ہے ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہا ہے کسی میں نہیں آ رہی ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے چھو لیا تو احدو پیمان کر لیا یہ بوسا کیوں دے رہے ہو اس وجہ سے بوسا دے رہے ہیں ہم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 اہد و پیمان ہو گیا اللہ کے خلیل کا ہاتھ لگا اس وجہ سے چوما جاتا ہے بکیا اور کچھ نہیں اس پتھر میں اور ہم اسے پرارتھنا تھوڑی کرتے ہیں بت پرت کیا کرتے ہیں اپنے بھوتوں سے پرارتھنا کرتے ہیں ان کا نام لے کر کے ہم لوگ تھوڑی بولتے ہیں اے کعبہ ہماری مدد کرے سا بولتے ہیں کیا اے حجر اسود میری مدد کرے سا بولتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے پرارتنا نہیں کرتے شاعر میں سے ایک شعر آئے اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں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 شرک فی العادہ ہے تو یہ چاروں قسم کے شرک جو میں نے بتایا ان میں سے کسی ایک شرک کے اندر اگر آدمی مول ہوا سے تو مجرک ہے اللہ تبارک تعلق اسے نہیں بخشے گا اس کے بعد ایک بات بڑی عجیب کہی جا رہی ہے کہ گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں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 گنا خود کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے تو الزام دوسرے کو اوپر لگا دیتا ہے تو اس کا گناہ مرکب گنا ہے یہ اللہ تبارک کو, کو بہت محبوز ہے گناہوں کے درجہ سے گناہ کرے آدمی چھپا لے ایک قسم کا گنہ گار یہ گناہ کرے اعتراف کر لے میں نے کیا ہے یہ دوسرے قسم کا گنہ گار تیسرے قسم کا گنہ گار چونکہ مرکب گناہ کا مرتکب اللہ کو بہت ہی محبوض ہے ایسا گنہ گار کہ گنا خود کرے اور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 اور کرتب دکھائے لوگوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھا اس کی مورتی بنائی اس کا اسٹیچو بنایا اور دھڑا دھڑ پوجا ہونے لگی در حقیقت شیطان کی پوجا دونوں شیتان مریدا اللہ کے علاوہ یہ جو پوجا ہو رہی ہے جن کے ساتھ شیطان مردود کی پوجا ہو رہی ہے بات بات جگہ عورتوں کی پوجا ہوتی ہے جیسے عرب میں ازا دیوی کی پوجا ہوتی تھی ازا ایک عورت کا بت عرب میں ازا کی پوجا ہوتی اللہ نے فرمایا یہ تو عورت ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کامل القل کون بولے مرد ناقص القل کون بولے عورت بولے کامل القل ناقص القل کے سامنے جھکتا ہے تو بری اچھی بات ہے بڑا چھوٹے کے سامنے جھک رہا ہے مرد عورت کے سامنے مرد کی عقل کامل وہ کامل القل عورت کی عقل ناقص ناکش, ناقص القل کامل القل ناقص القل کے سامنے جھک رہا ہے یہ تو اس کی مردانیت اس کی مردانی کی تو ہے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 गया हूं دیتا ہے اسی شاعر نے کہا تمنا کیا میں گیا ہوں, ہوں. گنا کرتا چلا جا میں توبہ کر لینا توبا کی نوبت ہی نہیں آئی تو کی توفیق ہی نہیں तो तो शैतान تمنا में دیتا देता نو ان کو آزو میں مبتلا کر دوں گا दूंगा میں में کے رکھ دوں گا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 یہ لمح فکریہ ہے ترکی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے شام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے عرب کے بعض ممالک کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت سارے ممالک مصر وغیرہ کے لیے کہ یہ امریکہ کی چاپڑوسی کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کی چا پڑوسی کر کے عزت حاصل کریں اللہ فرما عزت یہ دیں گے عزت تو اللہ کے پاس ہے سہند اللہ عزت علی اللہ جل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 منی جو کسی بندے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ اسے کر دے گا بندے کے پاس عزت کا ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ضلع دے تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ضلع اللہ کے عزت اسی کے پاس شلت اسی, اسی کے پاس اس کے بعد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 کیوں جنت سے جہنم کو ملا لے یارب کیا بولتا ہے کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یار کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح یعنی وہاں سے بھی سیر کر لیں گے جہنم کی بھی دیکھو جہنم کا کیسا مزاق اڑایا اس نے جنت کا مزہ اڑایا فرشتوں کا مزا ہوئے کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہمارے نام لکھ رہے ہیں ایسی اپنی مرضی سے انہوں نے لکھ لی ہے ہمارا بھی کوئی گواہ تھا کیا لکھتے بس لک؟ دیکھو فرشتوں کو مذاق اڑا ہے قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور اس کا مطلب کہت... مطلب یہ ہوا کہ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 تو ایسی کتابوں سے شغف رکھنا بھی در حقیقت اللہ کے ساتھ استحزا کیے جانے جیسا ہے وہ کتاب کے اندر استحصہ کیا گیا ہے تو اس کتاب سے دور ہو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے ما یفعل اللہ ان شکر سم وامن تم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 شکر کیا اللہ کی نعمت کا دل سے اعتراف کرے زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے سمجھ میں دل سے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرے